سورہ نام اس سورت کا نام پہلے رکو کی نوی آیت از اول فت یتو الل سے ماخوز ہے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے زمانہ نزول یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں مکی زندگی کو ہم نے چار بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے جن کی تفصیل سورہ انام کے دیباچے میں گزر چکی ہے اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً پانچ نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب قریب دس نبوی تک چلتا ہے اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تضحیق استہزاء، اعتراضات الزامات تخویف اتما اور مخالفانہ پراپیگینڈے پر اعتماد کر رکھا تھا مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبشہ کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطع کر دیا گیا تاہم اس دور میں دو شخصیتیں ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی تھیں جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے دو بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے دس نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی یہاں تک کہ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکے سے نکل جانا پڑا سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اسحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں مضمون اور موضوع <سلام> یہ سورت مشرقین مکہ کے تین سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہف کون تھے قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے حاشیہ روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکو دس میں دیا گیا ہے مگر سورہ کحف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے اور سورہ کحف میں دو کے بجائے تین قصے بیان کیے گئے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خزر سے متعلق تھا نہ کہ روح سے متعلق خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے ملاحظہ ہو ہاشیا نمبر 61 اور زلکرن کا کیا قصہ ہے یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں مگر اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپا بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر اور اسلام کے درمیان درپیش تھی ایک اساب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو تو تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے بلکہ اللہ کے بھروسے پر تن تقدیر نکل جانا چاہیے اسی حوالے سے ضمن کفار مکہ کو یہ بھی بتایا کہ اسحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے جس طرح خدا نے اسحاب کہف کو ایک مدت دراز موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا اسی طرح اس کی قدرت سے وہ باس بادل موت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو دو اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم اور ستم اور تحقیر اور تزلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکے کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ ایشے زندگانی پر نہ پھولو بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں تین اسی سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسا کچھ اس انداز میں سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی اس واقع میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مسلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا یا کیا ہو گیا یہ تو بڑا غزب ہوا حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجہ خیر ہی کے لیے ہوتی ہے چار اس کے بعد قصہ زل نین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرا ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو حالانکہ ذلکر نین اتنا بڑا فرما رواں اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم و شان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا نیز یہ کہ تم اپنی ذرا ذرا سی حویلیوں اور بغیچوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے نہ کہ یہ دیوار اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دوہرا دیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت جائے گا بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی قیمًا لینذر بأسًا شدیدًا من لدن ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسنات ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے میں کسی نفی ابد جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے میں من علم ولا تخرج من إن إلا اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں اچھا تو اے نبی شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے احسن واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے و لوزا آخر کار ان سب کو ہم ایک چٹل میدان بنا دینے والے ہیں جب کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور جن کے غار پر بعد میں یادگاری کتبہ لگایا گیا تھا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے على آذانهم في الكهف سنين عددا تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا سو پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے نقص بالحق. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ابتدائی دور کے پیروانے مسیح علیہ السلام میں سے تھے اور رومی سلطنت کی رعایا تھے جو اس وقت مشرک تھی اور اہل توحید کی سخت دشمن ہو رہی تھی وربت رَبُّنَا رَبُّ مو فکال رب نب سموندمی دونی لندمی دونی الحل پل شپ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بات کریں گے لولا بین فمن أظلم من من افترى پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإِذِ یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقَا اب جب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلا غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کر دے گا تشم سلا تشمل میں ومن يضلل فلن تجد له تم انہیں غار میں دیکھتے بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں جا چھپے تاکہ سنگسار ہونے یا ارتداد پر مجبور کیے جانے سے بچ جائیں تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے و تہ سب وہم نوکل و د تشی می وکل بوہ بیوائی بلو سوئی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُحْبًا تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی وہ کبھی نہم لبس کم کالو لبس نو من يَوْمًا او ب پالو ربل میم بھٹ سباسو اہد کور کھیل مدی نل طَعَامًا بوہ ازکل موت پا اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا ویسا ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کے ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ یہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحو اذن ابدا اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے وكذلك عليهم أن وعد الله حق وَأَنَّ سن لیا مو فِيهَا ہپو اچل بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ بھنہ امرحن بھنیا ن ربهم اعلم بہم قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدا اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متلہ کیا یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی بت پرست روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی زبان تہذیب تمدن لباس ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا دو سو برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سج دھج لباس زبان ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا اور جب اس نے پرانے زمانے کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آخیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو ان پیروانے مسیح میں سے ہے جو دو سو برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے یہ خبر آنن فانن شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا اب جو اسحاب کہف خبردار ہوئے کہ وہ دو سو برس بعد سو کر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کہف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے انداز کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سالحین نسارا کا قول تھا ان کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لیٹا رہنے دو اور غار کے دہانے کو تیغہ لگا دو ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کس مرتبے کے انسان ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت عیسائی عوام کے اندر بھی مشرکانہ خیالات پھیل چکے تھے پرانے بتوں کی جگہ یہ نئے معبود انہیں پوجنے کے لیے مل گئے تھے و پو لو ن سبوت ملب پوری ال مٹی میال پلی پل تری فیم ولت محد کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پونے تین سو سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھیں تاہم چونکہ تیسرے قول کی تردید اللہ تعالی نے نہیں فرمائی ہے اس لیے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد ساتھ ہی تھی کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں بلکہ اصل چیز وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِن فاعل ذلك غدا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا یہ ایک جملہ موترزہ ہے جو پچھلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے سلسلہ کلام کے بیچ میں ارشاد فرمایا گیا ہے پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے اور اس کی تحقیق کرنا ایک غیر ضروری کام ہے اس سلسلے میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی اور وہ یہ ہے کہ تم بھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کروں گا تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں اللہ اللہ دیا ربیل تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور آگے بڑھ گئے ہیں لہم دوں والیوں خفی حکم ہی عہد تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے یعنی اسحاب کہف کی تعداد کی طرح ان کی مدت قیام کے بارے میں بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہے مگر تمہیں اس کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت اس حال میں رہے آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا کتاب اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وہی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے بلغی اللہ شی اری دونو تری دو نل حتی دنیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو یعنی اس کی بات نہ مانو اس کے آگے نہ جھکو اس کا منشا پورا نہ کرو اور اس کے کہنے پر نہ چلو یہاں اطاعت کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراد و تفرید پر مبنی ہے وقل الحق من ربكم فمن شاء وَإِن يغاثوا بئس الشراب وساءت مرتفقا صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے الاؤ جدی تجری تحتی تجری من اساور من ذهب بس البسون فی بنسون دس بتک نتو حسنت ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے ایک کافر اور فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خار ہوگا اور ایک مومن صالح مزدور وہاں بادشاہوں کسی شان و شوکت سے رہے گا باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے بہترین اجر اور اعلی درجے کی جائے قیام جم ذرا نبی ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں اب پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی امت اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ خلقك من تراب ثم من نطفت ثم سواك رجلا اس کے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا لیکن اللہ ربی والا ربی عد رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ولولا اد دخلت جن جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق اور تائید سے چل سکتا ہے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے فعسا ربی ان وَيُرْسِلَ عليها, عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا تو بھائی نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے او ماؤها غورا فلن له طلبا یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے وہ ہی قاویہ علی عرشھا و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا اخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرا مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا سرو نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ ہوا الحق هو خیر خیر عقبا اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے مسلحت مِنَ کم انل مختلب فخت بتل اگ اب شیمن چوہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و املا یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں ایک بھی نہ چھوٹے گا جی تم کو بلضام تم اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آ گئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے وَوضع لواد رچ وی رچن سو میں رلی مربوق اور نامۂ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا وا اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس كان من الجن الا ابلیس كان من الجن ففسق عن امر ربه من وهم بدلا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اتاد سے نکل گیا یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا اسی لیے اتاد سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک زی اختیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرما بردار نہیں بنایا گیا ہے بلکہ کفر اور ایمان اور اطاعت اور ماسیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں خلق ولا خلق وما میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں مطلب یہ ہے کہ یہ شایاتی آخر تمہاری اطاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے اور ان شایاتی کا حال یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں شریک ہونا تو درکنار یہ تو خود مخلوق ہیں زعمتم فدعوهم فلم لَهُمْ وَجَعَلْنَا ہوں بکو پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم او <تصفيق> ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لے امان کفرو بل بلی بوت خیاتی اما زیرو حو رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تمبی کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے وَمَنْ من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قَدَّمَتْ پ ج تن ادنیم و علم تدو الن ہل تد ادن اب اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سرو سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ من مِن دُونِهِ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَى لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا مَوْعِدًا یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسا کو پیش آیا تھا جب کہ موسا نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا کسی مستند ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا یہ سفر کس زمانے میں پیش آیا تھا اور وہ دو دریا کون سے تھے جن کے سنگم پر یہ واقعہ پیش آیا لیکن قصے پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانہ قیام مصر کا واقعہ ہے جبکہ فرعون سے ان کی کشمکش چل رہی تھی اور دو دریاؤں سے مراد نیلے ازرق اور نیلے ابیز ہیں جن کے سنگم پر موجود شہر خرطوم آباد ہے اس قیاس کے وجوہ پر تفصیلی بحث ہم نے تفہیم القرآن جل سوم تفسیر سورہ قحف میں کی ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں فی نیتل فی نیتل شوتم سنی انل شی پانو انت سب فیل بحری جادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی موسا نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا, یعنی تھا چنانچے وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے بدم عِلْمًا اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خزر بتایا گیا ہے قال موسا, هل اتبعك على ان مما علمت موسا نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے قال إنك لن معي صبرا اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ما لم تحط به خبرا اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کال ستنی اللہ صابرًا اعصی لك امرًا موسا نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں اذا خرقها لتغرق لقد جئت امرا اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا موسا نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے قَالَ لَا تُعَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْحِقْنِي من اَمْرِ عُسْرًا موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں پل کا ادن سپتلوں کا لنپس ذکیت نفس کال اکتل تنفس ذکی ویری نفصل کدیت شی اکر پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا موسا نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا جز سولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جوب بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اولم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اول ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من عذرا موسا نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا حتی اذا است پام احلح اب است پام احلح ابھی فوہ م جفی اج دی دوم کو لو شئت لاتخذت عليه اج پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے هذا فراق بینی ما لم تستطع صبرا اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے ام سفین تو فقہ مسکین فن بحری فعت بہ فعت ان آئی بہ کا نو امر کلو کل صفین اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَن يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اَن رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ وَأَقْرَبَ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ تخت ہوں کیا وَكَانَ میں سالح وہ کی نا ابو میں فالح سارا دبو کا شدھ ہوں میں ویس تخریجا وما فعلته عن ذلك ما لم عليه صبرا اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اس قصے میں یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت خزر نے جو تین کام کیے تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے تھے مگر یہ بات بھی واضح ہے کہ ان میں سے پہلے دو کام ایسے تھے جن کی اجازت اللہ کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی حتیہ کہ الہام کی بنا پر بھی کوئی انسان اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی کی مملوکہ کشتی کو اس بنا پر خراب کر دے کہ آگے جا کر کوئی غاصب اسے چھین لے گا اور کسی لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ بڑا ہو کر وہ سرکش یا کافر ہونے والا ہے اس لیے یہ ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام احکام شریعت کی بنا پر نہیں بلکہ احکام مشیت کی بنا پر کیے تھے اور ایسے احکام کے لیے اللہ تعالی انسانوں کے سوا ایک دوسری قسم کی مخلوق سے کام لیتا ہے قصے کی نوعیت ہی سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو اپنے اس بندے کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ پردہ اٹھا کر وہ ایک نظر انہیں یہ دکھائے کہ اس کارخانہ مشیت میں کن مسلحتوں کے مطابق کام ہوتا ہے جنہیں سمجھنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے حضرت خزر کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرمایا ہے ان کو انسان قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے سورہ انبیاء آیت 26 اور سورہ زخرف آیت 19 اور متعدد دوسرے مقامات پر فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اور اے نبی یہ لوگ تم سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا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 ح کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا یعنی مغرب کی انتہائی سرحد تک تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے ثم اتبع سببا پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا یعنی مشرق کی انتہائی سرحد تک وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے کَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا یہ حال تھا ان کا اور ذلقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ قوم اللہ یکادون یفقہون قولا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ان لوگوں نے کہا ایز القرنین یاجوج اور ماجوج یاجوج ماجوج سے مراد ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں ہز کے صحیفے باب اڑتیس انتالیس میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ توبالسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے اسرائیلی مورخ یوسیفوس ان سے مراد سیتین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خضر کے قریب آباد تھے اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے قَالَ مَا فِيهِ خَيْرٌ أجعل بَيْنَكُمْ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرض علیہ قطرا مجھے لوہی کی چادریں لا دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا یہ بند ایسا تھا کہ یا جو ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا رہ ذلقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِي يَمُوجُ فِي بَعْض وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمعًا اور اس روز مراد ہے قیامت کا دن ذلکر نین نے جو اشارہ قیامت کے واد برحق کی طرف کیا تھا اس کی مناسبت سے یہ آیات اس کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہیں ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے جہن کا فری نبا اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے اللہ رین لکھ ریو کنست ن ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء اننا اعتدنا جہنم مل تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے قل هل اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے امال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں اللہ دین یا وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہِ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اولئیک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم, فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم يوم القیامت وزنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے تخولی ان کی سزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے انچ لنگ الفردوس نزلا البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے لا عنها جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی نہ چاہے گا بحرو می ددلی نفی ربي بہرو قبلتا قبل کلی ماتو كلمات ربي دل بحرو قبل فد تنفد ماتو ابھی الاؤ جسلی مدد این کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے اللہ تعالی کی باتوں سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائے باتیں قدرت و حکمت ہیں نم ان شروع مسلکم إِلَهُكُمْ إِلَهُ ال فَمَنْ فمن کیا نو جبی فلیا ملا مل عملاً صالحاً ولا يشرك ربه احداً اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے